ری عطا کا ساتھ ہو یا گی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مش کے شا تات ہو جب پڑے مشکل شرے مشکل کشان ساتھ ہو jaaye tad aankhi tak leef boosha ہاں نظر حیا کا ساتھ ہو ka ka sat ساتھ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلم محرم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صادری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائن کے ساتھ آج خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے صبح انتہا شہر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاء اللہ سیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک آپ کالز کیا کرتے ہیں اور آپ کی کالز میں جو فطی مسائل وہ مسائل جو آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں الجھاتے ہیں فطحی معاملات میں اور آپ اس کی سلجن چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی چاہتے ہیں مفتیان کرام اس کا جواب دیا کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی نعت کی فرمائش ہم شامل کیا کریں اور کوشش کرتے ہیں اسے پورا کریں ایک موضوع سخن رکھتے ہیں جس پر آپ کو بھی دعوت سخن دی جی جاتی ہے آپ بھی گفتگو کیجئے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنی آبزرویشنس اپنے مشاہدات کا اظہار کیجئے آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں غالباً بلکہ یقیناً وہ اسلام کا ایک بنیادی موضوع ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ اس پر بہت ساری گفتگو کی جائے اور اس انداز سے کی جائے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اپنے قلوب میں راسخ کر لیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے مفہوم ہے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر شہر سے بڑھ کر اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں سے اپنی اولاد سے اپ مال سے حتیٰ کہ اپنی ذات اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے وہ محبت محبت رسول کون سا جذبہ ہے کہ جس سب محبتوں پر حاوی آئے تو اسے ایمان کامل نصیب ہو سکتا ہے وہ محبت رسول ہے کیا شے وہ کون سا جذبہ ہے کیا اس کا مظہر نظر آنا چاہیے کیا اس کا اظہار آپ کے چال چلن میں آپ کے بیٹھ اٹھنے اٹھنے میں آپ کے ہر کام میں اس کا اظہار ہونا چاہیے اس کی عکاسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کیا محبت الہی کافی نہیں ہے کیا محبت الہی اور محبت رسول کوئی دو چیزیں ہیں جہاں بھی قرآن میں اللہ کی اطاعت کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں وہاں پر رسول کی اطاعت کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا محبت رسول کوئی مختلف شے ہے کس جذبے کا نام محبت رسول ہے اور صحابہ کرام اس حوالے سے کہ ہم سب سے بڑھ کر تو مثال صحابہ کرام کی لے سکتے ہیں اب کوئی بھی اس حوالے سے اگر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو کس کے دروازے پر دستک دیں گے کس کا جا, جا کر درد کٹائیں گے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے آکال سلاط السلام کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھا کرتے تھے اور محبت رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علی میں کہاں مبالغ آرائی کے لیے منع فرمایا گیا اور اس کی حدود اور ظاہر کار کیا ہوگا اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اللہ آج گفو کریں گے اور آخر صلاحت السلام ہی کی زبان اقدس سے الفاظ ادا ہوا کرتے جسے فرمایا آتا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہم ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی الفاظ ادا ہوا کرتے جسے حدیث کا درجہ قرار دیا جاتا تھا اور یہ صحابۂ کرام تھے کہ جن کے ذریعے ہمیں یہ پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں تو وہ عقیدہ جو قرآن اور حد حدیث ہمیں بتا رہی ہے اور پھر صحابہ کرام کرام کا عمل اکابرین کا بزرگان دین کا عمل ہمیں بتا رہا ہے ہمیں آج اس کو تلاش کرنا ہے اس جذبے کو تلاش کرنا ہے کہ وہ محبت رسول کون سا جذبہ ہے کہ جسے ایمان کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی بنیاد اور شرط قرار دیا جا رہا آج اس ٹاپک کے حوالے سے جو شکایت ہمارے درمیان تشی فرما ہے گفتگو کے لیے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں اور میں ان کے لیے اس محبت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ الفاظ عطا کیے ہیں وہ لہجہ وہ انداز وہ رنگ وہ آہنگ عطا کیا ہے کہ آپ کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے فلوق میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشیف فرما ہیں ان کے ساتھ ایک اور انتہائی محترم انتہائی مکرم شخصیت اور اس پینل کی مستقل مہمان اور مہربان شخصیت کہ جن کی جن کا خوبصورت انداز گفتگو ایسا کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں ہم سب کو اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب شی فرما ہے ان کے ساتھ تشیف رکھتے ہیں ایک اور محترم شخصیت ممتاز و محترم سناخان کہ الحمدللہ بہت کم عرصے میں اس سنا کا بھی اقال سلاط السلام کا ذکر اور حضور کی نعت حوالہ اور پہچان بنی پاکستان میں پاکستان سے باہر حافظ محمد عامر فاضلہ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ رشیف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے اسی صاحب سب سے پہلے تو یہ جان لیں لیں کہ محبت بخار کوئی بھی محبت ہو اس جذبے کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے باللہ من بسم اللہ محبت دراصل کے قلعی کیفیت کا نام ہے جس کے بارے میں کابرین نے بیان فرمایا اگر دل کسی کی طرف مائل ہو جائے چاہے وہ انسان ہو بے جان چیز ہو درندے ہوں پرندے ہوں کوئی بھی ہو تو قلبی میلان کا نام محبت رکھا جاتا ہے اور جب اس قلبی میلان میں شدت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام سے عشق رکھ دیا جاتا ہے صحیح مفتی صاحب محبت اور عشق کا یہ جذبہ ہر انسان میں کسی نہ کسی انداز سے پایا جاتا ہے بالکل پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کو عقل عطا فرمائی وہاں پہ قلب بھی عطا فرمایا ही. یعنی جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی وہاں چاہنے کی محبت کرنے کی بھی صلاحیت دی ही. جہاں تین پریشان ہیں ہم لوگ سب بہت پریشان ہیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں ہم کیوں پریشان ہیں یہ بات کرنی تھی کہ ہم لوگ کسی مہینے میں آ کے ہی کیوں عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کی دہائیاں دیتے ہیں ہم لوگ باقی مہینوں میں کیوں نہیں ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں اچھی بات پریشان کرتے ہیں مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ ہمارے چینل ہمیں خراب کر رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں کسی کو بھی دیکھ لیں بھائی بھائی کو مار رہا ہے بہن بہن کی دشمن ہے شوہر بیوی کو نہیں رکھتا بیوی رہنا نہیں چاہتی بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے جبکہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ آپ اپنے بڑوں کی اپنے شوہر اپنی بیوی ہر ایک کا خیال رکھے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ مہینہ اتنا کاک مہینہ ہے ہم دکھاوا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے دنوں محبت اپنے نبی سے ہے، اپنے اللہ سے ہے تو پورا سال کیوں نہیں ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم کیوں قتل و غارت کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کیوں ہی ہمیں خراب کرنے والے یہ ہمارے چینل ہیں یا ہمارے اپنے ماحول ہم نے خود جو کہ بنائے گئے یا ہمارے بڑوں میں یا سمجھ نہیں آتا ہے بس اس کے بارے میں میں بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے بالکل کیوں یہ دکھاوا کرتے بہن آپ کی پریشانی بالکل بجا ہے صرف رمضان میں ہی کیوں عبادت ہی کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہون ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی مہینوں میں ہم بھول جاتے ہیں تو یہ یقیناً ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس حوالے سے جہاں تک میڈیا کا ایک تعلق ہے وہ بھی بالکل واضح ہے اور یقین مفتی صاحب بھی اس پر گفتگو فرمائیں گے اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیو ٹی وی اسی کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ایسے پیغامات آپ تک پہنچائیں کہ اللہ رب العزت کی محبت اور حضور کی محبت قلوب میں پیدا ہو اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور وہ اگر آپ کو ویڈیو مل جائے تو وہ ہمیں دکھا دیں کیونکہ وہ ویڈیو دیکھ کر کئی مسلمان ہو گئے تھے اچھا تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اور ایسے لگا کہ جیسے ابھی دکھنا ہیں اور ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر انگریز مسلمان ہو گئے تھے انیس سو چوبیس کی بات ہے ٹھیک ہے جی اور اس بات فرمائی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں میں غالب نہ آ جائے تو ایمان کامل نہیں ہوگا کیونکہ ہر شخصری لحاظ سے کچھ چیزوں سے محبت رکھتا ہے والدہ چوٹی والد ہے بھائی بہن ہیں بیوی بچے ہیں ہر تک گھر میں اگر جانور پڑا ہوا ہے تو اس سے بھی محبت ہو ہی جاتی ہے اور نبی سے ایک ہمارا عقیدے کے اعتبار سے ایک قلب لگاؤ ہوتا ہی ہے صحیح مذہبی اعتبار سے تو اب محبت رسول تمام محبتوں پہ غالب آئے تو اس سے یہ جسم نے فرمایا ایمان کامل ہوتا ہے ٹھیک تو یہ تو ہے قلبی میلان کی بات جس پر آپ مطلع نہیں ہو سکتے میں متلے ہو سکتا کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ کس کے قلب میں کتنی محبت رسول ہے ٹھیک ہاں ہاں کچھ ظاہری علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم اس بات کا آوجن کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوی محبت رسول میں کس اسٹیج پر ہے صحیح یعنی اس کی محبت رسول ناقص ہے یا کامل ہے یا درمیانے درجے کی ہے تو وہ علامات ہوتی ہیں جن سے اس کو پہچانا جاتا صحیح موسیقی صاحب آج تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے یہ شخص ہیں یہ فلاں ملک صاحب اور فلاں تو بڑے آشک رسول ہیں تو مطلب ایک کسی کے پاس معیار جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کیا ہے اس کو جانچ لینے کا ہاں دیکھیں جہاں بات آتی ہے معیار کی کہ فلاں شخص آشک رسول ہے مطلب ہم شک نہیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ لیکن ایک تیسرا آدمی کیسے جان لیتا ہے ہاں اس کے لیے جو خارج میں اس کے مظاہر ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے جیسے خود حضور نے فرمایا ان احبا سنتی فقط احبا نی جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ٹھیک پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر کی کثرت کرتا ہے ٹھیک کہ من احبا شہین فاط کا ذکر ہوں کوئی شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر کی کثرت کرتا ہے اپنے محبوب کو کثرت سے یاد کرتا ہے پھر یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ محب محبوب کی بھی تعظیم کرتا ہے احترام کرتا ہے توقیر کرتا ہے عد کرتا ہے हुँ. تو یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے گا تو وہ حضور علیہ السلام کا احترام تعظیم توقیر بھی کرے گا اطاعت بھی کرے گا آپ کے ذکر کی کثرت بھی کرے گا صحیح so, محبت رسول اور محبت الہی میں کیا فرق ہے میں باہم کوئی فرق نہیں ہے بس یہ ہے آپ یہ کہیں کہ ذات کے اعتبار سے نسبت کر دینے کے اعتبار سے منسوخ کرنے کے اعتبار سے آپ لفظ اس میں فرق بیان کر سکتے ہیں ورنہ محبت الہی عین محبت رسول ہے اور محبت رسول رسول آئین محبت الہی ہے ہم نبی سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رب ہے واللہ ہمیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ ہمارا رب ہے so, یہ محبت الہی محبت رسول یہ دونوں ایک ہی چیزیں لازم مزوم ہیں so, اور ان میں باہم اس انداز سے فرق کرنا کہ اگر آپ محبت رسول کی کفرت کریں گے تو آپ محبت اللہی سے دور ہو جائیں گے وہی وہ کرے گا جس کا ان دونوں کے بارے میں مکمل طور پر معلومات نہیں ہے so, ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے بھائی رومان خانچی بات کر رہا ہوں اسلام عمار جی رومان صاحب فرمائیے کیسے ہیں آپ اللہ سے کرم ہے ناک کی فرمائش کرنی تھی عامر بھائی سے جی جی جی کیجیے ناک کی فرمائش کرنی تھی عامر بھائی سے ہاں ہاں کریں گناہوں کی اس کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے ضرور آپ کو سنواتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مکی صاحب اس حدیث سے میں جو الفاظ آپ نے بھی بیان فرمائے اس میں محبت رسول کا ذکر ہے محبت الہی کا ذکر نہیں ہے کیا اشارہ کس طرح میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حضور اللہ تبارک و تعالی کے نمائندے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ اور تمہارا رب ہے تو یہ ایک بہت گہرا تعلق کیوں کہ رہا یہ کہ محبت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام صرف دو علیحدہ ذاتیں ہیں ذات کے اعتبار سے فرق ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق حضور کی ذات مخلوق ہے یہ فرق ہے سوئی لیکن پرانے حسنِ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب جب بات آتی ہے اطاعت کی تو اللہ نے فرمایا وما رسول فقر اطا اللہ, اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی کوئی فرق نہیں صحیح. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے صحیح. پھر آپ قرآن حکیم کو اٹھائیں یہ ملتا ہے کہ ان الفینا یو انما یو اللہ جس نے رسول کے ہاتھ پر بیت کی محبوب جس نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی،, کی, کی صحیح بیٹھ حوالے سے بھی فرق نہیں हु. پھر سیل رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے رما رمیتا از رمیتا بلا کن اللہ رما محبوب جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں، وہ آپ نے نہیں ہم نے ماری سبحان اللہ. تو فیل رسول میں بھی فرق نہیں کیا صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ولاحسل احق عردو اللہ اور رسول حقدار ہیں کہ اس سے محبت کی جائے کیا بات دونوں کی محبت کو رضا کو تعلیمات کو فل کو غیر کو ایک قرار دے دی سوال اللہ, دی. اللہ ایک دیو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال تسلیم بھائی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اب آپ کو ٹھیک آ آواز تسلیم بھائی مفتی صاحب کو بھی اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام واٹ شنکر کو دل کی وعلیکم السلام جی تسلیم بھائی ایک تو مجھے مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے مکتبے مارکیٹ میں کتابیں لکھی وہ ان پہ لکھا ہوا تھا مفتی محمد اکمل مدنی ایک تو سوال یہ کہ کیا وہ کتابیں ان کی ہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی خلسم نے حدیث میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر میری محبت ہوگی تو میری شفاعت اس پر واجب ہوگی تو اس کی بخش ہو جائے گی تو کیا جس کے دل میں بالکل بھی نہیں ہوگی کیا ان کی شفاعت ہوگی सहीं. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر بہت زیادہ سجدہ تلاوت ہوں <hans> تو اس کو اگلا کرنا ہوگا کہ جس کو حد معلوم ملو نہ ہو اندازہ نہ ہو تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن لائن میں رکھا لے ڈراپ ہو گئی رہی ایک مختصر سبقفا لیں گے وقت کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وارحی و کے حوالے سے مفتی صاحب صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار ہوا تھا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ محبت رسول کس طرح سے وہ ایک تعلق کو رکھا کرتے تھے دیکھو جیسے ممکن نے محبت رسول کی کچھ علامات کا تذکرہ کیا یہ علامات اصل میں صحابہ کرام کے خال و اعمال سے اخذ کی گئی ہیں مثال کے طور پر اطاعت رسول سب سے زیادہ محبت رسول کی اگر آپ بڑی علامت صحابہ کرام میں دیکھیں گے تو اطاعت جب نبی کریم نے کچھ اشاعت فرما دیا آپ کی زبان اکبر سے نکلا تو اس کی تعمیل میں کرتے تھے فوراً اس بات تو پورا کرتے تھے یہ کش رسول کا بڑا ان کا معاملہ دوسرا ذکر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے کاب ال پہلے یہودی عالم تھے پھر یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو تورت پہ بڑا عبور حاصل تھا کہ حضرت حریرہ خاص طور پہ اس لیے جانے اب تو میں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفا کا تذکرہ ہے وہ آپ مجھے سنائیے تو خاص طور پہ ذکر سننے کے لیے جاتے تھے کثرت سے درد پڑھنا اتنی کثرت سے پڑھتے تھے جس کو انتہائی نہیں بہت زیادہ سے دورے پاک پڑھتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل ان کے سامنے آتا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل, ہو عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہونا اختیار کرتے تھے جیسے حضرت اب عمر ربی اللہ تعالی تعالیٰ ادارے میں آتا ایک مترفر میں جا رہے جا رہے تھے اس کو چاہ گھمایا کیا اور پھر روک کسی نے کیا آپ نے اور ایک دفعہ اگر تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزو فرمایا تو آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو کسی نے پوچھا کیوں مسکرائے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ کی کیوں مسکرانا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ایسی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت وہ بیان کی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ایک معاملہ فرمائے گا تو اللہ سے دہما فرمائے گا, گا تو آپ ہنسی حضرت عبداللہ بن مسعود تھوڑا بتائیے کیوں حسنا فرما اس لیے کہ اس مقام پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ اتنے زیادہ مسکرائے تھے کہ ہم نے آپ کی کو ملازم کر دیت کو ادا کر صحیح صحیح تو یہ چیزیں تھیں جن کو ہم اکابری بابری نے دیکھا اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہیں ہی علامات محبت کے طور پر محبت رسول کے طور پر لکھ دیا یہ صاحب کرام اس محبت کے علامات بہت ظاہر تھے صحیح, صحیح, صحیح یہاں تک مفتی صاحب دیکھتے ہیں ہم اس سے تھوڑا سا اگر چلیں کہ دعاب دہل ہے تو وہ لے رہے ہیں بال مبارک اگر ملوایا ہے سر تو وہ لے رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی صلہ ہدیہ کے مقام پر طباب چھوڑ رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وزیر کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اس کے رسول میں فنا تھے ہر ہر ہر ادا کو حضور کی ادا کرتے تھے اور حضور کے بغیر حضور کو ہٹا کے کسی چیز کا یا اسلام کا یا ایمان کا کوئی پہلو کوئی بات تصور ہی نہیں کرتے تھے یہ چیزیں آپ نے جو ذکر کی نا اروابن مسعود کے حوالے سے ان کے اسلام لانے سے قبل حدیریا کے مقام پر جب کفار نے وہ بھیجا تھا کہ دیکھاؤں مسلمان کتنے ہیں کیا ہیں کیسے ہیں تو جب انہوں نے جائزہ لیا اور پھر جب کے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان کو شکست تک نہیں دے سکتا اس کی وجہ کیا ذکر کی کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کو حضور سے بڑی محبت ہے حضور جب کلام فرماتے ہیں واحضہ تکل خفید وسلاتا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں جب وضو فرماتے ہیں واحضہ تو قادو تو حضور کے وضور کے پان پر اس طرح لپٹتے تھے کہ جیسے لڑ پڑیں گے اس کو گرنے نہیں دیتے تھے حضور کا لابھ دہن اپنے جسم پہ ملتے تھے حضور کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے اربابن مسعود کہتے ہیں واپس جا کے کفار سے کہ ولہ ہی میں بڑے بڑے وب فتو فطو الملوک بڑے بڑے, بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا وہ وفت وکر <تسر> و قصرہ و <وَكَسْرًا> نجاشی میں روم گیا کیسے ملا اس کا دبدبہ دیکھا اس کی وجاہت دیکھی اس کے بارگاہ میں اس کا ادب و احترام دیکھا ایران, ایران گیا ایران کے, کے بادشاہ خطرہ کو دیکھا میں حفشا گیا وہاں کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا سر کی تعظیم دیکھی دبدبہ دیکھا لیکن میں نے نہیں دیکھی وہ تعظیم جو محمد کے صاحب <تصحب> محمد کی کرتے ہیں <تصحب> یعنی جو لوگ اپنے نبی نبی کے جسم سے مس ہونے والے پانی کے کترے کو نیچے گرتا نہیں دیکھ سکتے وہ <سحن> بھلا خود کیسے نیچے گرتا برداشت کریں اللہ کیا بات ہے کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورسم بھائی میں بات کر رہے ہیں کیا کس فیملی السلام علیکم وعلیکم السلام سر تھوڑی سی یقین کی کمی رہی پویام میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر پورا توقع کر لیتے ہیں ہیلو جی جی اللہ پہ توقع کرتے ہیں ہر معاملے پہ تو جب ہمارا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم کوئی ناچ سنتے ہیں یا دینی حدیث خورا سنتے ہیں تو وقت کے طور پہ ہمارے دل میں نگامت محسوس ہوتی ہے اور پھر ڈرائیور دو تین آنسو بھی نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی میں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں صحیح ٹھیک ہے